إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وسؤله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتيه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 وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان بديم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يهتسم ومن يتبكل على الله فهو حسبه محترم سامعین دین، نوجوان ساتھیوں دینی ماؤں اور بہنوں ہم نے صورت طلاق کی ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم تمام لوگوں کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور انسانوں پر پریشانیاں بھی ڈالتا ہے وکیل کل ایام ندا ونوہا بیناس اس دنیا میں ہر ایک کے حالات یکساں ہر وقت نہیں رہتے کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے کبھی خوشحالی ہے تو کبھی پریشانی ہے کبھی انسان صحت میں ہے اور کبھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں خوشحالی عطا کرتا ہے مال صحت تندرستی اولاد وقت ہر قسم کی نعمتوں سے مال کرتا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کا فریدہ یہ ہے کہ وقت اس کو غنیمت سمجھیں اور وقت سے فائدہ اٹھا کر کے جتنا زیادہ نیک مال کر سکتے ہیں ہم اتنی نیکیاں کر لیں وقت کو ضائع نہ کیا جائے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ فراغ چاند رخ سناتے ہیں کہ ایک مطلب آپ گزر رہے تھے راستہ پکڑ کر کے ایک نئی قبر تھی آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور لوگوں سے پوچھا لوگوں طرح بتاؤ من صاحب وہ القبر یہ قبر والا کون ہے کہاں کس کو دفنایا گیا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حا قبر فلان ابن فلان یہ فولہ ابن و فلاں کی قبر ہے نبی رہس راستہ میرے ساتھ نمایاں یہ اپنا بھائی جس کو تم لوگوں نے چند دن پہلے دفنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو ابھی قبر سے زندہ کرے اور اس سے کہے کہ میرے بندے ہم تیری نیکیاں سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر چاہے پسند کرے تو قیامت تک کے لیے ساری دنیا کا بادشاہ بنا کر کے تجھے پھر قیامت تک ہم زندہ رکھیں گے تو یہ بندہ کیا کہے گا معلوم ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ رسول عالم اگر اس انسان کو اللہ زندہ کرنے کے بعد بتائے کہ میرے بندے تیرے نیکیوں سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اس لیے قیامت تک کے لیے کوئی اکیلا دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہوں تو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے بادشاہ کو لے کر کے کیا کریں گے اگر مجھے اختیار دے سکتا ہے میری نیکیوں سے خوش ہے تو صرف مجھے دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع دے دے ہمیں یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھ کے فائدہ ہوگا کہ تک کی بادشاہ سے ملنے سے مجھے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ اگر ہمیں دینا چاہتا ہے تو بادشاہ دولت نہیں چاہیے کہ رامت تک کے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے اس سے مرنے کے بعد کچھ فائدہ نہیں اگر میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو دو رکعت نماز نفل پڑھنے سے ہے اس لیے ہر انسان کو دوستو چاہیے کہ نہ میرے شام کو سامان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خمسن قبل خمسن اے لوگوں پانچ نعمتوں سے پہلے پہلے پانچ مصیبتوں سے پہلے پہلے پانچ نعمتوں کو گنیمت سمجھ لو اس میں ایک ہے حیات کا قبلا موتک اپنی زندگی کو موت سے پہلے گنیمت سمجھ لے جتنے نیک امال کرنا ہو ساری نیکیاں کر لے تو دوستو بات یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں انسان کو اگر اللہ صحت حافت سے نوازیں خوشحالی سے نوازیں علم سے نوازیں تو مال والے کو چاہیے اپنے مال سے اپنی آخرت سنوار لے صحت و تندرستی دیتا ہے تو صحت و تندرستی والوں کو چاہیے کہ اپنی صحت و تندرستی کو اللہ کی اعت و فرما برداری میں لگا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے اگر اللہ نے آپ کو علم دے رکھا ہے تو علم والے کو چاہیے کہ مرنے کے پہلے پہلے جو اللہ وقت دیا ہے اپنے علم سے جتنا زیادہ زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے لیکن اس کے برخلاف اگر ہمارے اللہ رب العالمین ہماری خوشحالی ہماری صحت ہماری تندرستی ہمارا مال ہماری دولت ان تمام چیزوں کا دور ختم کر کے ہم پر کوئی مصیبت کوئی آزمائش کوئی پریشانی ڈال دے تو اس موقع پر ہمارا کام یہ ہے اللہ تعالی کے لکھے ہوئے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا قبول کرنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عرصے تک خوشحالی ادا کی تھی اب اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ پریشانیاں مسلط کر دیا ہے تو اس میں بھی ہمارے حق میں کوئی کوئی بہتری ہے اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم خوش ہیں یہ انسان کو چاہیے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ساتھ نمایا وکیل ایام نا وے لوہا بھائی یہ تمہارے زندگی کے جو ایام ہیں ہیں ان کو ہم کرتے رہتے کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے کبھی خوشحالی ہے تو کبھی پریشانی ہے آج کا امیر ہے کل کا غریب ہم بنا دیتے ہیں اور کل کے غریب کو آج اسے ہم امیر بنا دیتے ہیں کل کا جو بادشاہ ہے اسے آج ہم ایک عام آدمی بنا دیتے ہیں اور ایک عام آدمی کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں وہ تل کل ایام نا بے ناخ ہم زمانے کو اس طرح سے بدل بدل کر کے لوگوں کو چانس دیتے رہتے ہیں ایک انسان کا ہمیشہ ایک ہی وقت نہیں رہتا بلکہ ہمیں حدیث یاد آئی صحیح بخاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی ماشاء اللہ پورے مدینہ کے اندر جب لوگ سواریوں پر چلتے اور اپنی سواریوں کو تیز رفتاری چلے جاتے تو نبی علیہ سراسن کی اونچنی سب سے آہل کر جاتی یہ مشہور تھا کہ نبی علیہ سنا سرام کی اونٹنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے ایک ہر سی تک پورے مدینے سیبہ اور پورے لوگوں میں نبی رحترا شام کی اونٹنی کی تیز رفتاری مشہور تھی کہ اس اونٹنی کی رفتار کو کوئی اونٹنی نہیں پہنچ سکتی ایک مرتبہ وہی آپ کی نامی گرامی اونٹنی چلی جا رہی ہے اور لوگوں لوگوں کی سواریاں نکل گئی اور پیچھے رہ گئی اب پورے بدینے طیبہ میں بڑا ہنگامہ بڑی پریشانی ارے یہ کیا ہو گیا نبی کی اونٹنی پیچھے رہ جائے یہ کسب کا معاملہ نبی کی سواری جو آج تک کسی سے پیچھے نہیں رہتی تھی آج نبی کی سواری پیچھے رہ جائے اور غیروں کی سواریاں آگے بڑھ جائیں بڑا ہنگامہ تھا اس وقت ایام بین النار. یہ سنت اللہ ہر انسان کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے نبی ایح صاحب نے لوگوں کو اعلان کیا اے لوگوں اس نے کیا تعجب کی بات ہے اے اللہ کا قانون ہے ہر کمال کو سوال ہے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے میری اٹھنی کا پیچھے ہے جانا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اللہ کا قانون ہے ہر جوار کمال کو زوال ہے کچھ دن تک اللہ تعالیٰ کسی کو رو سکا کرتا ہے پھر حالات بدل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پستے کر دیا کرتا ہے اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے حالات بدلنے پر جو ہمیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہی ہیں تیمار اسلام سب کر کے طرح طرح کے سرکے میں اترا جاتا ہے اگر اس حج سنت اللہ کو اور اللہ رب العالمین کے فرمان فوال فعن اسرے عشرا اس اے لوگ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی سختیاں آتی ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراقی اور خوشحالیاں آتی ہیں خوشحالی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کے سامنے یہ سنت اللہ اللہ تعالیٰ کے وصول ہوگا تو کبھی انسان کسی پریشانی میں اے پریشان ہو کر کے نہ خودکشی کرے گا نہ شرک کرے گا نہ کفر کرے گا اور نہ تو دین کو چھوڑے گا ہمیشہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے بڑی خوشحال زندگی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمی ان باتوں کو عمل کرنے کی تو فیگ رہتی اور اگر یاد رکھو اگر کبھی ہمارے اوپر کوئی حالات ہمارے بدل جائے ہماری خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جائے ہماری شہر بیماری میں بدل جائے ہمارے اچھے حالات کاروبار بے روزگاری میں تبدیل ہو جائیں تو ایسے پر ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے اپنی مسند میں مسند صحیح ابن عباس اللہ و تعالی نما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ میرے ساتھ ہمارا اے سبری تکرا خیرا وہ سبری مال اسرے امال اسرے او کبا کا اسی حدیث کو سنو اور اس کو یاد رکھو اپنے زندگی کا یہی معیار بناؤ کبھی بھی تمہیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی نبی رہساں ساتھ مناتے ہیں اے میرے پیارے بچے اے میرے بھائی عبد یا چار باتوں کو یاد رکھنا نمبر ایک والم انسم انالم ان سبری علامات ہر رن کا سیرا چار چیروں کی نصیحت کیا ہے اور اس سب کا خلاصہ دوستو یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں دم زدہ ہو کر کے بیٹھ جانا دین سے کنارہ کا چیخ تیار کر لینا خودکشی کو کرنا او وا ویدا کرنا شوا شکایت اس کے بجائے ہمیں چند باتیں اپنانی چاہیے نمبر ایک اگر مصیبت آ گئی حالات ہمارے بدل گئے ہیں مشکلات بھی ہی ہم آ گئے ہیں تو سب سے پہلے علاوت اللہ اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے روڑی اللہ رب العالمین کے سامنے گرگڑائے کیوں اللہ رب العالمین نے فرما اب میں جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور پریشانی میں جب دنیا تمہیں تاریخ نظر آتی ہے کوئی سہارا نظر نہیں آتا اس موقع پر تم اللہ تعالیٰ یہ کی طرف رجوع کرتے ہو ہوئے خورفا میرے بندوں ذرا بتاؤ جب دنیا کے سارے سہارے فوٹ گئے اور چاروں طرف سے ہو گئے کہیں سے نسروں پر مدد ملنے والی نہیں ہے اس موقع پر ہر انسان فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ذرا بتاؤ پریشان ہارو کی پریشانی اللہ کے علاوہ اور کون دور کرنے پر درست رکھتا ہے اسی لیے نا کام آتی ہیں نہ اور ترا ترا کے ترا ترا کے اللہ ہو لا شریف کام آتا ہے اسی لیے ما میں لیکن تم لوگ بہت تھوڑے یہی سے دو نصیحت حاصل کرتے ہو تو پہلی چیز دوستو کفریاں شرکیاں آمان اور کوئی غلط قدم اٹھانے کے بجائے ہمیں عنابت اے اللہ ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالین پریشانوں کی پریشانی دور کرتا ہے اسی لیے صحیح بخاری کی روایت نبی اللہ شام بڑی پابندی سے دعا مادہ کرتے تھے اللہ عمی اور میر البوخ لے وی کا شام بڑی پابندی سے دعا کرتے المی کا منل ہم یہ تو بخاری کی روایت ہے امام ابو داؤ رحمت اللہ نے اپنی سنن میں, میں داخل کیے ایک سخت کو دیکھا وہ بڑا بڑا پریشان بڑا اداس بڑا مصیبت سدا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ابھی ازان نہیں ہوئی نماز کا وقت نہیں ہے اس کی شکل دیکھ کر کے نہ کر سکے آج فرمائیں اللہ کے منگے ازان بھی نہیں ہوئی نماز کا وقت نہیں ہوا اتنا اداس مسجد میں جو کر کے بیٹھا ہوا ہے وہاں رسول اللہ دو چیزوں نے مجھے سیبت میں ڈال رکھا ہے ایک تو بہت سارا کردہ میں نے کردہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے کر رہے اور بہت سارے ٹینشن کا شکار میں ہو چکا ہوں نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندے الادلوکا میں تجھے چند کلمات سکھا دے رہا ہوں اگر تم نے صبح اور شام تین مرتما ان کلمات پہ پڑھ لیا تو کلمات آپ ذرا سکھائے آج فرمایا اللہ کی کرو اور دعا کرو اعوذ اور من ہم نے ادبی کا من حج نے نظر آ وہ کہیں اے جان یہ نہیں اللہ گر سنیہ پر مانا اللہ تالا سے روزو سے نجاتے دے دے ہمارا سارا ٹینشن ختم کر دے اللہ میرا سارا قرض ادا کرا دے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ رسول نے نصیحت کیا او میں تین شما اور تین مرتبہ سب اور تین مرتبہ شام ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں چند دنوں کے اندر اللہ ہو بے ہم اللہ نے اپنے دئی بھی امداد کے ذریعے سے ہمارا سارا قرض ادا کرا دیا اور ساری الجھن سارا ٹینشن اللہ نے ختم کر دیا تو ضرورت ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا رجوع کرنا نم درج ہو اللہ کا رجوع کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ دوسری چیز اپنانا چاہیے کہ ہم خوب کثرت سے صبر کریں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر کے صبر سے کام لیں ضبط سے کام لیں اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو نبی علیہ سامر ہیں اے عبداللہ تمرشا وانم عبد اللہ یاد رکھو انم، وانم اِسبری علامہ سیرہ میرے بھائی عبد اللہ یاد رکھنا اللہ نے جو حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں اگر ان پر تو نے شبر کیا تو اللہ تعالیٰ بے شمار بھلائیوں سے تجھے نواز دے گا ضرورت صبر سے کام لینا سونی دلیرا وہی بہ کالو صبر کیا اللہ کے فیصلے پر خوشی اللہ کے فیصلے پر ریتا کا تو نے اظہار کیا رب العالمین عالمین کا فرماتے ہیں وہ بس شیر ہمارے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو اب خوشبری سنا دیں کون ہے جن کا مال میں نقصان ہوا جن کا اولاد میں نقصان ہوا جن کے جان میں نقصان ہوا اتنی بڑی بڑی مصیبتیں لانے ڈالی لیکن انہوں نے انڈیا نہیں وہی کہہ کر کے سبر کیا اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا یہ ساری چیزیں جو چلی گئی تو کیا ہوا ایک دن ہم کو خود ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے یہ کہہ کر کے جس نے سبر کیا اللہ فرماتے ہیں اب اللہ رب العالمین اپنی نوازشوں کا دروازہ ان پر کھول دیا نمبر دی تین العالمین نے اب اس بیت بندے کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیا نمبر تین اللہ نے دیا. کا بہت ادور یہ میرے بندے وہ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے تو میرے بھائیوں ایک اللہ اور دوسرے صبر کرے پور کو لہٰ اللہ کوئی الحمد للہ وقفا وسلم اللہ مصطفیٰ اللہ آباد چند چیزوں میں سے دو چیزیں آ گئی نمبر ایک عنابت اللہ اور نمبر دو اللہ کی رضا کے لیے سبر کرنا نمبر تین خوب کسرت سے توبہ استغفار کرنا خوب کسرت سے حالات آپ کے بدلے تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کیا ہے مصیبت میں بھی اب یادیں خدا ان کو نہیں آتی مصیبت یہ ہے آج ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں ہیں اللہ جیسی معاملہ کہ ہے مصیبت میں بھی اب یادے خدا ان کو نہیں آتی دوا منہ سے نہ نکلی پاکیتوں سے پرچیاں تعبیتیں باندھی ایک تو ٹینشن پہلے ہی تھا تعبیتوں نے اور ٹینشن پر ٹینشن بڑھا دیا جیسے کہ جاگر اسے میرے ساتھ مایا ہم ان جید و ممترح ہو اللہ اگر رسول کو فرماتے ہیں عبداللہ بن ابا رضی اللہ تعالیٰ ارحما کی حدیث امام ابو تاؤنت اللہ نے نقل کیا اللہ اللہ نے فرمایا اے ابد اللہ مل مل کستے ہم من فرجا بات بڑی واضح ہے توبہ استغفار خود کا خرچ سے توبہ استغفار کرو رو رو کر کے اپنے گناہوں کی مسرت مانگو بخش مانگو اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ چیز لڑاؤ کہ رب میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی بنا پر آپ نے ہمیں نعمتوں سے محروم کر دیا اللہ جس جو گناہ میں یاد ہے ان کو بھی میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں اور جو مجھے نہیں یاد ہے آپ کو یاد ہے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے انسان رو رو کر کے جڑ گڑا کر کے توبہ استغفار کرے تو آپ نے ساتھ ہیں اگر تم نے سر کے دل سے توبہ کیا اللہ بڑی آد آلیشان تین نئے متوں سے تمہیں نوازے گا نمبر ایک آج فرمایا مل مل استغفارا جو خوب برابر استغفار کرتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پہلی چیز دے دیتے ہیں یار ان کلے کی مہاراجا جتنی تنگیاں ہوتی ہیں جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتی ہے نمبر دو بالکل ہم مخرجا اور جتنے اس کو فکر لاحق ہوتے ہی ہیں جتنا اس کو ٹینشن ہوتا ہے جتنے اسے سے ہوتی ہیں اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کے برکت سے اللہ اس کی ساری الجھنوں کو ختم کر دیتا ہے نمبر تین بن ہے سدا رہا تصر اس کے رسٹ کا انتظام اللہ ایسی جگہ سے کر دیتے ہیں جہاں سے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا نمبر چار ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ احتساب ہے احتساب کس کو کہتے ہیں آپ پر جو مصیبتیں آئی جو مشکلیں جو فکر اور کم لاحق ہے آپ سوچیں اس پر ہم صبر کریں گے تو اللہ مجھے بڑا اجرو ثواب دے گا اور اللہ ہمارے زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا صحیح مسلم کی حدیث اب وہ الخدری ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ نما یہ سارے صحابہ اقرام کر کرتے ہیں کہ نبی علیہ شام کے ساتھ نمائش علمو مینا مینو وہ سبر و را نہ صبر و را حمبر و را حد و را کسی مسلمان کو کوئی فکر لاحق ہو کوئی پریشانی لاحق کھو کوئی بیماری لاحق کھو کوئی گا, کوئی گن اور کوئی حضر مران لاحق کھو یہاں تک کیا آپ نے ساتھ نمایا اگر اس کے پہر میں کانٹے بھی چھبتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ ان تمام کی کو جب صبر کرتا ہے کووند تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی, لوگ کی وجہ سے اس کے زندگی کے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں انسان کو چاہیے کہ مصیبت نہ مانگے پریشانی نہ مانگے لیکن یہ مصیبتیں آ جائیں تو کم سے کم یہ چار چیزیں وہ کرے گا تو اللہ رب العالمی ضرور ضرور اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے یہی وہ چیز ہے جس کے مطابق اللہ نے فرمایا وہ میں یت اللہ یا جرائم رکھوں بخر دکھ امین ہے سنا یا تو اللہ کہ جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ مہیا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساری مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو, کو گیب سے رشک دیتے ہیں اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اللہ عالمین ہم نے جو بیمار ہو شفایت کو لیا تھا فرما جو مقروب ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مشکلات میں ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات کو دور کر دے الاد عالمی ہم بورے بچ کے ہوں ان کو پر لگا دے جو بے روزگار ہیں سے رو لگا دے ہم یہ جو حاجت مند ہیں ان کی تمام جائز حاجتوں کو پوری کر دے رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم کے حکام سے خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نیکمال کی توسیع فرما ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ انہیں امن و امان اور اور آپ کا تشریف فرما اللہ ان سے وہی کام لے جو سب پوری عمر کے لیے ملک اور وطن قوم کے لیے فائدے مند ہو ہر ایسے کام کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے روک دے ہم روک دے جو ہمارے لیے نقصان دے اور تین اسلام کے لیے کا باعث بنے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں سے حاکف شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں ان کو صحت اور آپ نصیب فرما امن سلامتی سے اللہ تعالیٰ انہیں باقی رکھ اللہ تعالیٰ ان کے امار خیر کو قبول فرما دے ان لربدر ان سے وہ کام لے لے جس میں آپ کی رضا ہو ہماری صلاح ہو اور امت اور ملک کی فلاح ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لے جو ہمارے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے دین اسلام کے لیے نقصان دہ ہو اللہم عباد اللہ ول مسلمین والمسلمین مسلم عباد الع رحم اللہ انضحسان و عاقر ون عَنِ ان وَالْمُنْكَرِ شاہ وے بل بس یہ کم راہ لو ود کوراہد کور کم ود اویبل